سب کے انی بن اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو عقوب نے اپنی اوپر حرام کر لیا تھا تو ریت اتنی سے پہلے تم فرماؤ تو ریت لا کر اگر سچے ہو